روزہ اور کے معاشی ستیہ والا رحمت اللہ علیہ کے اعتبار مسجد اشرف گلشانی اقبال بلاک ٹو میں سن سو اٹھاسی میں رمضان مبارک میں ہوا تعلق معلد کی قیمت اللہ جس کو مل جائے تو اس کی ساری دنیا ہے اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں شاہ محمود نے اعلان کیا کہ میرے دربار میں آج سب چیزیں رکھ دی جائیں خوبصورت لڑکیاں موتی سونے چاندی کا ڈھیر مال اشرفیاں اور وزارت عظم کی عہدے اور اعلان کر دیا کہ جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کی ہو جائے گی تو کسی نے خوبصورت لڑکیاں دیکھی کسی نے سونے چاندی کا ڈھیر لیا کسی نے اشرفیاں لی لیکن شاہ محمود کا غلام ایاض اپنی جگہ سے نہیں اٹھا تو بادشاہ نے ایاز سے کہا کہ حیاض تم کیوں نہیں اٹھتے ہو تم بھی کچھ سے لوگ وہ بادشاہ کا عاشق باوفا اور سچا غلام تھا مولانا رومی فرماتے ہیں کہ حیاض اٹھتا ہے وہ نہ اشرکیوں کی طرف نظر کرتا ہے نہ خوبصورت لڑکیوں کی طرف نہ گورنری کی کُرسیاں دیکھتا ہے نہ کوئی چیز اٹھاتا ہے وہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور سیدھا سیدھا چلا جا رہا ہے سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ظالم کہاں جا رہا ہے کیونکہ ہر شخص اس سے ہوشیار تھا کہ یہ بادشاہ کا بہت ہی यह ہے یہ جو حرکت کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی راز ضرور ہوتا ہے اب سب دیکھ رہے ہیں اور وہ سب چیزوں کو چھوڑتا ہوا چلا جا رہا ہے یہاں تک کہ شاہ محمود کے پاس پہنچ گیا جو کافی دور کرسی پر بیٹھا ہوا تماشا دیکھ رہا تھا شاہ محمود کی کسی کے پیچھے جا کر اس نے دونوں ہاتھ شاید محبوب کے पर پر رکھ دیے اور شاہ سے حل आपने کہ آپ نے اعلان کیا تھا کہ جو جس چیز پر ہاتھ हो जाएगी گا وہ اس کی ہو جائے گی تو سب لوگوں نے تو چیزیں لے لی میں نے شاہ کو لے لیا شاہ نے اس سے کہا کہ تو مجھ کو لے کر کیا پائے گا حسین عورتیں لیتا تو کچھ فائدہ ہوتا اشرفیاں سونا چاندی روپیہ پیسہ کچھ لے تو مزے مجھ کو لے کر کیا کرے اب کا جواب سویے اس نے کہا کہ حضور جب بادشاہ میرا ہے تو سلطنت میری ہے اور یہ وزیر جنہوں نے وزارت رکما کی کوشیاں کی ہیں جب آپ کی آنکھیں بدلیں گی آپ مذمناک اور ناراض ہوں گے تو یہ میرے زندے پالش کریں گے کہ تم شاہ کے مقرر ہو اور پیارے ہو چلو ہماری سے پالش کر دو تو اگر آپ میرے ہیں تو ساری سلطنت میری ہے یہی کام دنیا میں اللہ والے کرتے ہیں اللہ والے دیکھتے ہیں کہ کی کیا چیز لینی چاہیے لہٰذا وہ سارے جہان کے بازاروں سے گزرتے ہیں مگر بازار کے خریداروں نہیں ہوتے دنیا میں رہتے ہیں مگر دنیا کے عاشق نہیں بنتے مجھے اس مقام پر اپنا ایک شعر یاد آیا کہ اللہ والوں کی شان کیا ہے دنیا کے ملغلوں میں بھی یہ با باخود ہے یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدار ہے دنیا کے ملغلوں میں بھی یہ با باخود ہے یہ سب کے ساتھ رہ کے دی سب سے گزار ہے دیکھیے ڈاکٹر اگر اللہ والا ہے تو بظاہر تو وہ مریض دیکھ رہا ہے مگر اللہ سے اس کا رابطہ قائم ہے کہ میں ان کا ہوں وہ اللہ سے قابل نہیں ہے تاجر اگر اللہ والا ہے تو وہ نوٹ کی گڈیاں گن رہا ہے بزنس کر رہا ہے لیکن اس وقت بھی اس کے دل میں اللہ کی یاد قائم ہے ہل جوتنے والا اگر اللہ والا ہے تو وہ حل جوت رہا ہے لیکن اس کے دل میں اللہ کی یاد قائم ہے کہ آسمان و زمین کا مالک مجھے دیکھ رہا ہے بندے کی قیمت مالک کے حقیقی کی سزا ہے دوستوں اللہ تعالیٰ یہ مقام ہم سب کو نصیب کر دے ورنہ آپ نے دنیا میں بہت کباب کھائیے بہت بریانی کھا بہت مکانات بنا ڈالے بہت فیش کر لیے لیکن جب روح قدر ہوگی تو صرف کفن لپیٹ کر قبر میں اتارا جائے گا تب معلوم ہوگا کہ ہمارا کچھ بھی نہیں تھا اور جو اللہ کو پا گیا وہ اپنے ساتھ اللہ کو لے کر جائے گا قابل میں بھی قیامت کے دن بھی اللہ اس کے ساتھ ہو اور جنت میں بھی اللہ اس کے ساتھ ہو اسی لیے حاجم اللہ صاحب رحمتہ اللہ شعر نے تجھی کو نہ دیکھا برابر ہے دنیا کو دیکھا تھا دیکھا یعنی جس نے اللہ کو دنیا میں نہ پایا اس کا دنیا میں پیدا ہونا نہ ہونا سب بیکار ہے بڈے کی قیمت مالک کی رضا سے لگتی ہے کراچی میں اگر کوئی بہت بڑا رئیس ہے ایک لاکھ آدمی اسے سلام کر رہے ہیں لیکن قیامت کے دن اس کی کیا عزت اور قیمت ہوگی اس کی قیمت کا اس وقت پتا چلے گا جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے غلام کی قیمت مالک کی خوشبولی اور خوشی سے لگتی ہے غلاموں کی قیمت غلاموں کی واروار سے نہیں لگتی ایک غلام کے ساتھ غلام ہے تو ٹوٹل کیا ہوگا غلام ہی ہوگا لیکن غلام کو کوئی نہیں پوچھتا صرف اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے تو اس کی قیمت کا پتا قیامت کی منڈی میں چلے گا وہاں اس کی قیمت معلوم ہوگی اس لیے سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج ہر شخص اکڑ رہا ہے کہ میں اتنا بڑا کہ میں اتنا بڑا زمیندار ہوں میں اتنا بڑا مالدار ہوں میں اتنا بڑا معذر انسان ہوں خالی اصل میں کچھ بھی نہیں یاد اور فرماتے ہیں ہم ایسے رہے یہاں کے ویسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے ہم ایسے رہے یہاں کے ویسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے بتاؤ بھائیوں کتنا سادہ اور پیارا شہر ہے لوگ امکتے ہیں کہ ساتھ میں تو اسمبلی کا ممبر ہو گیا میں فلاؤ وزیر ہوں میں فلاں مالدار ہوں فلاں فیکٹری کا مالک ہوں ارے یہ سب اللہ کی نعمت تو ہے نعمت کا شکر ادا کرو اور نعمت دینے والے کو راضی کرو ورنہ جو لوگ نعمت کھا کر نعمت دینے والے کا شکریہ ادا نہیں کر رہے تو ان کی نعمت ان کے لیے عذاب بن جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت غازی رضی اللہ عنہ جو بڑی صحابی ہیں لیکن دنیاوی لحاظ سے شکل و صورت یا خوبصورت نہ تھے صورت تھے لیکن کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے تھے مدینہ میں رہتے تھے وہاں سے سبزی وغیرہ لا کر مدینہ میں بیچتے تھے آج صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہتھی کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں مدینے کی چیزیں ہتھیار فرماتے تھے وہ دیہات کی چیزیں پیش کرتے تھے اور آخا صلی اللہ علیہ وسلم شہر کی چیزیں ہتھی کرتے مدینہ منورہ کی منڈی میں سودا بیچ رہے تھے کبھی کھڑے ہو کر پیڑ کی طرف سے ان کو لگا لیا اور ان کی آنکھوں پر اپنے دونوں دستے مبارک رکھ دیے پہچاننے نہ پائیں لیکن انہوں نے خوشبو نہ کہ یہ میرے نبی ہیں لہذا پیٹ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے رگڑنے لگے و محبت میں آ کر برکت کے لیے اور لطف کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ گئے کہ یہ سمجھ گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ کو کیوں رگڑ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے سینے مبارک سے نپٹنے کا ایسا موقع پھر کہاں ملے گا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس غلام کو کون خریدتا ہے انہوں نے کہا حضور میں تو بالکل غریب ہوں میری شکل بھی خراب ہے مجھے کون خریدے گا میں آپ کا غلام تو مگر ہوں مگر کھوٹا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر تو اللہ کے یہاں ہاں بہت خیلتی ہے دوستوں اگر خدا ہاں ہمارے دل میں اپنا پور اور اپنی نسبت عطا کر دے جو اللہ کو اپنے دوستوں کو عطا کرتا ہے تو سورج چاند اور پاشاوں کی وقت ہمارے دل و دماغ سے گر جائے کیا سورج کے ساتھ رہنے والا ستاروں سے مروب ہو سکتا ہے شیر کا دوست لومڑیا سے ڈر سکتا ہے پھر اللہ کا دوست سارے عالم سے کیسے فوجدہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بات ہے تو خاص طور سے یا رمضان شریف میں نگاہ کی تو خوبصورتی حفاظت کروں کیوں کہ یہ تو سرتاج ہے, ہے نگاہ کی حفاظت اور اس کے بعد اپنی زبان دل کی بھی حفاظت کرنی ہے کہ دل میں گندے خیالات کو نہیں لانا ہے اور تیسری چیز ہے کہ زبان کی حفاظت کیونکہ روزے میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اور پرانے یہ روایتیں ہیں کہ ٹائم پاس نہیں ہو ٹائم پاس نہیں ہو یہ اچھی بات نہیں ہے یہ زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے اور اسی طرح کام کی حفاظت بھی کہ اس سے گندی باتیں زیبت یوگ اور گانا بجانا اس سب سے اجتناب زبان کی حفاظت کا انتہائی ضروری ہے ہر تھوڑی سی بات نظر توجہ نہ دے آتی کہیں زیبت کر بیٹھتا ہے کہیں کسی کو الیت پیتا ہے کہیں کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو خلاف ہو جھوٹ بات ہو یا والدین سے بدتمیزی ہو یا اپنے بڑوں سے بدتمیزی ہو اور خلاف بات کرے یہ سب چیزیں نیکیوں کو ظاہر کر دیتی ہیں اور اس کا روزہ جو گنا سے احتیاط نہیں کرتا اس کا روزہ ایسا ہے جیسے صبح سے شام تک اور بھوکے پیاسے رہے اللہ راضی نہیں تو روزے روزے بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اپنے روزوں کو اپنے رمضان کو خوب قیمتی بنائے اور نگاہ کی حفاظت دل کی حفاظت کے ساتھ ساتھ زبان کی حفاظت کریں اتنا بولنا تو منع نہیں ہے لیکن جب بولو سوچ کے بولو بس یہ نہیں ہے کہ بولنا منع ہے بولو تو سوچ کے بولو کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے نہ عجرت نہ ہو جھوٹ نہ ہو اور بے دوری کی بات اس سے نہ نکالیں بس طبعا. طبعا. اللہ عمل کی تو یہ مسیح کر بناتا پہن کا انتر سنی علیکم اللہ وبرکاتہ